به قال صلی اللہ علیہ وسلم قابل احترام شورکائے کے رام یہ علمی اور تربیتی دورے کے ہمارے دوسرے مہمان شیخ ڈاکٹر عبد الباسط مدنی حفیظہ اللہ کے ساتھ پہلی نشست ہے جس میں شیخ تفسیر اور اصول تفسیر کے بارے میں ہمیں مستفید کریں گے اور ان کا ترتیب دیا ہوا منہج اور سلیبس الحمدللہ ہم سب کے سامنے ہے اور تھوڑی سی تاخیر سے نشست کا آغاز ہو رہا ہے اس لیے شیخ کے تعارف کے حوالے سے کوئی بات کرنے کی اس لیے بھی ضرورت نہیں ہے کہ شیخ اب ہمارے لیے کوئی اجنبی اور نئے مہمان نہیں ہیں بلکہ اس دورہ علمی سے پہلے بھی سالانہ پروگرام میں شیخ تشریف لائے تھے اور سامعین سے سالانہ پروگرام میں اپنے موضوع پر انہوں نے بڑی ہی مدلل اور مفصل گفتگو کی تھی اس لیے میں نہایت ہی ادب اور احترام سے اور بغیر وقت ضائع کیے ان سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آج کے اس علمی اور تربیتی دورے میں تفسیر اور اصول تفسیر کے بارے میں ہم سب کے سامنے اپنے خیالات عالیہ سے ہمیں نمازیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اور ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے تو بلا تمہید شیخ آپ سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آغاز کرنے کی میں انہیں دعوت سخن دیتا ہوں فلیہ و مشکوا الحمد للہ رب المین و والسلام علی سید دل اما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بہت شکر کہ جس نے قرآن کریم کے حوالے سے ہمیں ایک جگہ جمع کیا اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کا علم حاصل کرنا بہت عظیم کام ہے امام بخاری رحمہ اللہ جناب ابو عبد الرحمن السلامی سے روایت کرتے ہیں اور یہ تابعی ہیں کہ فرمایا جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرکم من تعلم القرآن و تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے اور قرآن کے سیکھنے میں جہاں قرآن کے الفاظ ہیں وہیں قرآن کے معنی بھی ہیں تو سب سے بہتر کون ہوا جو قرآن پاک کے الفاظ سیکھتا ہے قرآن پاک ناظرہ پڑھتا ہے قرآن پاک حفظ کرتا ہے یا قرآن پاک کی تفسیر اور معنی کو جاننے کی کوشش کرتا ہے ابو عبد الرحمان السلامی یہ جناب عثمان ابن ارفان رضی اللہ عنہ کے زمانے سے مسجد میں بیٹھا کرتے تھے لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے اور جناب عثمان ابن عفان کا زمانہ کس سن سے شروع ہوتا ہے کوئی بھائی بتائیں گے آپ میرے ساتھ رہیں گے میں اکیلا گفتگو نہیں کروں گا ہر ایک اپنا انداز ہوتا ہے میرا یہی انداز ہے کہ میرے ساتھ آپ رہیں گے آپ ہی میں سے کوئی بھائی بتایا گیا کہ جناب عثمان اب عفان کا زمانہ کس سن سے شروع ہوتا ہے جی آرد. پچیس ہجری کے بعد اللہ خوش رکھے آپ کو تو پچیس ہجری سے لے کے ابو عبد الرحمن السلمی حجاج ابن یوسف کے زمانے تک مسجد میں بیٹھ کے قرآن پاک کی تعلیم دیتے رہے اور یہ تقریب پینتیس چالیس سال کا عرصہ بنتا ہے اور آخر میں وہ کہتے ہیں کہ میں کیوں بیٹھا رہا آخر ان کے ساتھی ہوں گے ان کے دوست ہوں گے کوئی کاروبار کرتا ہوگا کوئی کیا کرتا ہوگا انہوں نے مسجد میں بیٹھنا کیوں اتنے سال برداشت کیا کہنے لگے کہ اسی حدیث کی وجہ سے ایک حدیث کی وجہ سے میں مسجد میں بیٹھا رہا کون سے حدیث وہ ہے جو قرآن پاک سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے اس ایک حدیث کو دل سے لگا لیا اور اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے پینتیس سال چالیس سال زندگی کے مسجد کو دے ڈالے تو میرے بھائی میں اور آپ کتن دن دے رہے ہیں صرف دو دن تو اس لیے اللہ تبارک کو مطالعہ مجھے بھی اور آپ کو ذوق و شوق کے ساتھ بیٹھنے کی دلجمی کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق میں فرمائے اور اللہ ہمیں اخلاص دے گفتگو کرنے والوں کو بھی گفتگو کرنے والے کو بھی اور جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی اللہ کرے کہ ہمارے دو دن قبول ہو جائیں اور انہی کی وجہ سے ہم اللہ تبارک کو تعالیٰ کی جنت میں جانے کے حقدار بن جائیں میرے بھائی تفسیر عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ مصدر ہے فس سرا تفسیر فسرو تفصیر فس ہے یو فسرو فلم ہے تفسیر مصدر ہے اور یہ مزدور فاسین را سے ہے فسر سے اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے کسی چیز کو واضح کر دینا زہر کر دینا کسی چیز کو واضح کر دینا زہر کر دینا کھول کر بیان کر دینا یہ اس کے معنی ہیں عربی لغت میں آپ جانتے ہیں کہ عربی لغت اس وقت بھی تھی جب اسلام نہیں تھا عربی لغت اس وقت بھی تھی جب قرآن پاک نازل نہیں ہوا تھا تو یہ لفظ پہلے سے چلا آ رہا ہے تو جب پہلے سے یہ لفظ تھا تو اس کا یہ معنی تھا لیکن جب اسلام آیا جب قرآن پاک نازل ہوا تو اس لفظ کے معنی میں تھوڑی سی تبدیلی ہو گئی اس تبدیلی کو کہتے ہیں تفسیر کا مطلب علماء کلام کی اصطلاح میں یہ اصطلاح کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اصطلاح سے کیا مراد ہوتا ہے ایک لفظ عام ہوتا ہے لیکن اس کو کچھ لوگ کچھ شہر کے لوگ کسی گاؤں کے لوگ کسی ایک فیکٹری میں کام کرنے والے کسی ایک فن سے تعلق رکھنے والے اسے ایک مخصوص معنی دے دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں اصطلاحی معنی جیسے جالیات لے لیں آپ یہاں پہ لفظ استعمال کرتے ہیں سعودی عرب میں جالیات اس سے کیا مراد لیتے ہیں دعوی سینٹر مراد لیتے ہیں جبکہ میں اس کا یہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اب اس معنی کے اوپر یہاں سعودیہ میں کم از کم لوگ متفق ہو گئے ہیں ان سب کا یہ ماننا ہے کہ جالیات کا مطلب یہ ہے جامعہ کو لے لیں جامعہ بنیادی طور پہ کہتے ہیں جمع کرنے والی جمع کرنے والی لیکن اب اگر کوئی کہے جامعہ تو کیا آپ جامعہ سے مراد لیں گے جمع کرنے والی نہیں ایک مخصوص معنی ہے جو آج کل کے لوگوں نے مراد لے لیا ہے اور وہ کیا ہے کہ یونیورسٹی جہاں کالج کی تعلیم ہوتی ہے یعنی کہ جہاں ایف پے کے بعد بارہ کلاسوں کے بعد کی تعلیم ہوتی ہے اسے جامعہ کہتے ہیں تو ایسے ہی تفسیر کا ایک مطلب تو وہ تھا جو عربی لغت میں تھا لیکن جب قرآن پاک نازل ہوا اب تفسیر کو اس کو کہتے ہیں مسلمان تفسیر کس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں تفسیر علماء کرام کی استعلمی تو آپ کے سامنے وہ معنی لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے ہوگا معانی کریم موجود ہے یہ مانا نہیں ہے چنے نہیں ہے میں نے شاید اس کو کہیں لکھا چنے تفسیر کی بہت سے علماء کرام نے تعریف کی ہے بڑی لمبی چوڑی تعریفیں کی گئی ہیں لیکن سب سے بہتر اور سب سے مختصر تاریخ وہ ہے جو شیخ ابن حسمین رحمہ اللہ نے پیش کی ہے اور وہ کیا ہے بیان القرآن کریم قرآن کریم کے معنی واضح کرنا قرآن کریم کے معنی بیان کرنا اب میرے بھائی قریب تو آپ نے لکھ لی عربی میں اگر لکھا ہے تو بیان القرآن کریم اردو میں لکھا ہے تو قرآن کریم کے معنی واضح کرنا قرآن کریم کے معنی بیان کرنا اب دیکھیں تعریف جو بھی ہوتی ہے اس کو اہل علم کہتے ہیں جامع مانے ہونی چاہیے جامع معنی کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں اس کے اوپر وہ فٹ آئے اس کے اوپر صادق آئے اور جن چیزوں سے آپ اس تعریف کو دور رکھنا چاہتے ہیں وہ چیزیں واقعی اس سے دور رہیں اب یہاں لیں بیان و مان قرآن کریم قرآن کریم کے معنی بھی ہوتے ہیں الفاظ بھی ہوتے ہیں تفسیر قرآن کریم کے الفاظ کو بیان کرنے کا نام ہے یا معانی کو بیان کرنے کا معنی کو بیان کرنے کا اور اگر الفاظ کو بیان کریں تو اس علم کو کیا کہتے ہیں آنے, تجوید تجوید <تصف> تجوید کراط تو یہاں ہماری مراد تفسیر ہے تجوید یا کراچ نہیں ہے ایسے ہی ایک اور چیز بھی ہوتی ہے قرآن پاک کے الفاظ کو لکھنا کیسے لکھا جائے گا یہ بھی ایک علم ہوتا ہے اسے علم رسم کہتے ہیں تو ہم یہ مراد نہیں لے رہے ہیں. ہم کیا مراد لے رہے ہیں قرآن کریم کے معانی اور قرآن کریم کے معانی حدیث شریف کے نہیں حدیث شریف کے معانی کے علم کو کیا کہتے ہیں شرح اور قرآن کریم کیا ہے اللہ کا کلام اللہ کا کلام حدیث کسی بھی ہوتی ہے حدیث کسی کی جو وضاحت ہوگی شرح ہوگی کیا اسے بھی تفسیر کہیں گے نہیں اس لیے کیا ہے بیان مہان معانی قرآن کریم قرآن کریم کے جو معنی ہیں اس کو بیان کرنا اس کا نام تفسیر ہے اس میں نہ تو آئے گی نہ اس میں انجیل آئے گی نہ اس میں زبور آئے گی نہ جسے خوشی آئے گی نہ دی سے نبوی آئے گی یہ سب چیزیں اس میں داخل نہیں ہوں گی تو یہاں سے بھی پتا چلا کہ قرآن کریم کے معنی سے جس چیز کا تعلق ہو اس کو تفسیر کہتے ہیں اب تفسیر کی کتابوں میں کئی دفعہ دیگر تفصیلات ہوتی ہیں اور بہت زیادہ ہوتی ہیں وہ چیزیں ہو سکتا ہے مفید ہوں لیکن وہ تفسیر نہیں ہے تفسیر صرف آپ اس چیز کو کہیں گے جس کا تعلق قرآن کریم کے معنی کے بیان کرنے سے ہے اسی لیے امام قبری رحمہ اللہ ایک جگہ پہ ان لوگوں کے اوپر رد کرتے ہیں جو میزان کو نہیں مانتے میزان آپ جانتے ہیں نا کہ قیامت کے روز وزن ہوگا مال کا جو عقل سے کام لیتے ہیں جیسے موت اضلاع وغیرہ ہیں یہ میزان کو نہیں مانتے میزان کی لے کرتے ہیں تو امام تبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں وعدے کیا کہ میزان سے مراد واقعی میزان ہے اور اللہ اخبار و تعالی اعمال کو تولیں گے جیسے لا اللہ کو تولا جائے گا حدیث بتا کا آپ جانتے ہوں گے اور بلکہ ان صحیفوں کو رسٹروں کو بھی تولا جائے گا جن میں اعمال لکھے ہوتے ہیں اور خود صاحب عمل کو بھی تولا جائے گا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے تو آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے تو وہاں پہ امام طبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر میری یہ کتاب قرآن کریم کے معنی بیان کرنے کے لیے مختص نہ ہوتی تو میں مزید دلال بھی دیتا تو مزید دلیل کیوں نہیں دیے کیونکہ تفصیل تفسیر رہے کیونکہ تفسیر کی کتاب ہے عقیدہ کی کتاب نہیں ہے اس لیے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ کہ مزید دلائل دوں گا تو تفسیر سے نکل جاؤں گا پھر ایسے ہی امام ابو حیان رحمہ اللہ جب اس عید کو لیتے ہیں وکلنا یا آد مسکنت جن <الْجَنَّة> کیا مانا ہے اس کا ہم نے کہا آدم تم جنت میں رہو اور تمہاری زوجہ رہے وہاں انہوں نے بہت لمبی چوڑی تفصیلات بیان کی ہیں تو جب اما ہوا کی طرف آتے ہیں تو ان کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں کہ ہوا کے تعلق سے مفسرین نے بہت لمبی چوڑی بحث کی ہے لیکن لال قبل بے ہم ان تفصیلات میں داخل نہیں ہوں گے کیوں آگے کیا کہتے ہیں یہ لفظ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہتے ہیں لا لئی ست مما یا تو دلال تلا ولا الا کیونکہ جو لمبی چوڑی بحث ہے ہوا کے تعلق سے کہ کیسے پیدا ہوئی اس کا قرآن کریم کی عید کی تفسیر یا اس کے معنی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہاں سے بھی پتا چلا کہ تفسیر کسے کہتے ہیں پھر قرآن کریم کے معنی کو بیان کرنا اب اس میں ضرورت پڑ جاتی ہے ناف کی بھی ضرورت پڑ جاتی کبھی عقیدہ کی گفتگو کی بھی لیکن ایک حد تک اس حد سے آگے نکلیں گے تو پھر وہ تفسیر نہیں رہے گی وہ مفید معلومات ضرور ہوگی اس کا ہم نہیں کرتے لیکن تفسیر نہیں ہوگی اسی لیے مابو حیمان رحمہ اللہ خود جب یہ بحث کرتے ہیں اور آپے مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ میں دیگر چیزوں میں نہیں پڑوں گا تفسیر کی حد تک رہوں گا تو وہاں پہ لکھتے ہیں کہ فخر الدین راضی کو لے لیں یہ کہ کون کہہ رہے ہیں ابو حیان کون کہہ رہے ہیں دیگر. ابو حیان کہہ رہے ہیں کہ فخر الدین راضی کو لے لیں فخر الدین راضی کے نام آپ نے سنا ہوگا بہت مشہور فصل ہے جن کی تفسیر راضی ہے تو کہتے ہیں انہوں نے اپنی تفسیر میں بڑی لمبی چوڑی باتیں جمع کر دی ہیں اور ان چیزوں کا تفسیر سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی لیے ایک عالم دین نے ایک مترف عالم دین نے کہا ہے متشدد عالم دین نے کہا ہے کہ تفسیر راضی میں سب کچھ ہے سوائے تفسیر کے کیا کہا ہے تفسیر راضی میں سب کچھ ہے سوائے تفسیر کے اور یہ اشارہ وہ کر رہے ہیں امام ابن تیمیہ رہے اللہ کی طرف ابن تیمیہ جو ہیں اور ابو حیان ان کا ایک ہی زمانہ ہے ابو حیان لہب کے لغت کے بہت بڑے ماہر ہیں علامہ ہیں اور یہ جب ابن تیمیہ کی محفل میں آئے ان کی گفتگو سنی تو ان کی شان میں قصیدہ کہا ان کی بہت زیادہ تعریف کی متاثر ہوئے کتنا بڑا عالم دین کیونکہ ابو حیان اندلس کی سیرک تھے اسپین کے اسمانیہ کے اور ابن تیمیہ کہاں کے کہ ہیں مصر اور شام کے بنیادی طور پہ شام کے لیکن مصر میں بھی رہے تو وہاں پہ جب آئے ان کا علم سنا ان کی گفتگو سنی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے حتیٰ کہ ان کی شان میں قصیدہ کہا وہ الگ بات ہے کہ پھر کوئی ابن تیمیہ نے ایسی بات کہی جو وہ ہیان کو پسند نہیں آئی تو وہ ہیان ناراض ہو گئے تو یہاں ان کا نام لیے بغیر کہہ رہے ہیں کہ ابن تیمیہ جو ہے تفسیر راضی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں ہر چیز ہے سوائے تفسیر کے کیونکہ اس میں فلسفہ ملے گا طب ملے گی فلک کے بارے میں گفتگو ہوگی سورج کے بارے میں چاند کے بارے میں فلسوا کے بارے میں منطق کے بارے میں اور یہ سب کچھ جو ہے یہ ساری چیزیں کا تفصیل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور لوگ ایسی کتابوں سے بڑے مربوب ہوتے ہیں جو عقل کی پوجا کرنے والے ہیں عقل کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ ایسی کتابوں سے بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ جناب بڑے اس میں نکات ہیں وہ الگ بات ہے کہ وہ نکات جو ہیں اگر ان کے پیچھے چلتے بنے آپ تو آپ کا عقیدہ کا بڑا غرق ہو جائے گا کیونکہ وہ انہوں نے تو ہر چیز کو عقل سے رکھنا ہے قرآن پاک کی بھی تحویل کر ڈالیں گے جب وہ عقل کے خلاف ہوگا ان کی عقل کے خلاف ورنہ قرآن پاک عقل کے خلاف نہیں ہوتا لیکن ان کی عقل کے لحاظ سے تو برحال یہ گزارش تھی تفسیر کے تعلق سے کہ شیخ بسمین کی تفسیر جو ہے جو تعریف ہے وہ سب سے بہتر ہے کہ تفسیر کسے کہتے ہیں ہوا بیان مہانی قرآن ال کریم کریم کے معانی کو بیان کرنا اب جس چیز کا بھی تعلق قرآن پاک کے معانی کے بیان کرنے سے وہ تفسیر ہے کئی دفعہ مفسر کو عربی شیر لے آتا ہے قرآن پاک کا معنی بیان کرنے کے لیے کبھی وہ کوئی اور ایت لے آئے گا کبھی وہ کو حدیث لے آئے گا کبھی کسی صحابی کا قول لے آئے گا کبھی کسی تابی کا قول لے آئے گا تو یہ سب چیزیں اس وقت تفسیر کہلائیں گی جب تک ان کا تعلق قرآن پاک کے کسی لفظ کے معنی سے ہے اور جب آگے نکل جائیں گے تو پھر تفسیر تفسیر نہیں رہے گی اب میرے بھائی ہمارا اگلا موضوع ہے علم تفصیل کا حکم کیا ہے تفسیر کا علم سیکھنا اس کے سیکھنے کا کیا حکم ہے آپ کو پتا ہے کہ علماء کرام تقسیم کرتے ہیں ہر چیز کو یا کہتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے یا کہتے ہیں مکرو ہے یا کہتے ہیں مصحب ہے یا کہتے ہیں واجب ہے یا کہتے ہیں جائز ہے تو کوئی نہ کوئی حکم وہ بیان کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں تو تفسیر سیکھنے کا کیا حکم ہے قرآن پاک سیکھنا چاہیے سیکھنا ضروری ہے چناتی سورہ سات آپ نکال لیں سو ر سات تیئیسواں بارہ ایت انتیس سو رات تیئیسواں پارہ ایت نمبر انتیس جی میرے بھائی نکالیں گے جی جی جی میرے بھائی نکال لیے سورت نمبر رہنے تھے میں سپارہ کہہ رہا ہوں سپارہ نمبر بھی نہیں ہے پیج نمبر پانچ سو پچپن پانچ سو پچپن سفا بتایا جا رہا ہے پانچ سو پچپن نمبر چار سو چار سو پچپن چار سو پچپن بتایا جا جی شرین ایت نمبر نکالیے کیا ایت ہے پڑھیں گے ذرا پڑھیے جی ہاں آن. کتاب انہوں کا کتاب یہ کتاب ہے یہ کیا ہے ایک کتاب ہے یہاں کتاب سے پہلے ایک لفظ محظوف ہے یہ ذرا دھیان سے سنیے جب میں کیوں کہہ رہا ہوں محظوب ہے کیونکہ کل جا کے قاعدہ آئے گا تو اس میں میں اس ایت کا ذکر کروں گا تو کتاب یہ کتاب ہے اس سے پہلے یہ لفظ محضوف ہے کہ یہ کتاب ہے یہ حاضر. کہ یہ کتاب ہے انزل اسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے مبارکن یہ کتاب کیا ہے بابرکت ہے یہ کتاب کیا ہے میرے بھائی بابرکت, حاضر. بابرکت حاضر. ہے تو برکت چاہیے تو قرآن پاک کی تلاوت کریں قرآن پاک کی تفسیر سیکھیں برکت کے لیے کسی انسان کے پاؤں چاٹنے کی ضرورت ہے نہیں ہے کسی قبر پہ جانے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے برکت چاہیے تو قرآن پاک آپ کے گھر میں سے پڑھیے تو کتاب ہنض اللہ علیہ کے مبارکن یہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازر کیا مبارکن بابرکت ہے کیوں نازر کیا اللہ تعالیٰ نے لیبا تاکہ وہ غور و فکر کریں آیات ہی اس کی آیتوں میں تاکہ وہ غور و فکر کریں اس کی آیتوں میں والی اور تاکہ نصیحت حاصل کریں ار الباط عقل والے اللہ خکیہ کو عقل والے اب میرے بھائی یہ ایٹ بتا رہی ہے قرآن پاک کیوں نازل ہوا قرآن پاک اس لیے نازل ہوا تاکہ آپ اس میں غور و فکر کریں غور و فکر کیا کریں اس کے الفاظ پہ غور و فکر کریں تاکہ آپ اس کے معنی تک پہنچ سکیں اور نصیب آپ کو کب ملے گی جب آپ کو معنی کا پتہ ہوگا تفسیر کا پتا ہوگا جب آپ کو قرآن پاک کے معنی مفہوم مفوم کا نہیں پتہ تو آپ نصیب عاصل کر سکتے ہیں تو قرآن پاک کے نازل ہونے کے اسباب میں سے بہت بڑا اسباب کیا ہے لی ادب آیاتی تاکہ لوگ اس کی ایتوں میں غور و فکر کریں غور و فکر کیا اس کے معنی تفسیر جاننا پھر اس سے کوئی مسئلہ نکالنا کوئی نتیجہ نکالنا یہ یہاں سے بھی پتا چلا کہ تفسیر سیکھنا ضروری ہے آگے آپ اب آیت نکالیں سورہ محمد ایت نمبر چوبیس یہ ساتھ ساتھ آپ اپنی جام پہ لکھتے بھی جائیں ایت نمبر بس ایت بعد میں لکھئے گا لیکن آپ کے سامنے جو مذکرہ آئے اس میں کم از کم ابھی اتنا لکھتے جائیں کہ سواد ایت نمبر اتنی اور سورہ محمد ایٹ نمبر اتنی وہ ایت کیا ہے وہ آپ بعد میں لکھ سکتے ہیں تو ابھی سورہ محمد یہ چھبیس کا اسپارہ ہے اور ایت نمبر چوبیس صفحہ نمبر پانچ سو نو پانچ سو نو سفا نمبر پانچ سو نو جی جی, جی آیت نمبر چوبیس جی کیا آتا جی کوئی صاحب پڑھیں گے اب البار القرآنگلو بن اقفال کیا منع ہے اس کا کیا پس یہ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے ہیں اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ ڈانٹ رہے ہیں ڈانٹ کر کہہ رہے ہیں افل آج تب کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا غور و فکر کرنے کے باوجود ہدایت نہیں مل رہی کیونکہ ان کے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں ہدایت داخل ہی نہیں ہو رہی کیا وجہ ہے ایت نمبر چوبیس سورہ محمد کیوں شیخ پھر کیا ہے کہ میں لکھنی شروع کر دوں پھر رہتے ہیں یا کیا کون سا صحیح رہے گا کام تو ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ پیشے ترسر سنتوں کی جلدی سے آپ سورج دیکھ لیں اس کے بعد اپنے میں ڈھونڈ لیں ہر قرآن کے آخر میں شیخ بتا رہے ہیں کہ ہر قرآن پاک کے آخر میں سورتوں کی فہرست ہوتی ہے وہاں سے اس سورت کا صفحہ نمبر دیکھ لیا جائے شیخ کہیں سورے محمد فون سور محمد دیکھ لیجیے آپ چلے چلے جی سورہ محمد ایت نمبر چوبیس ہے افلا تدبرون قرآن کیا پس یہ قرآن پاک میں غور و فکر نہیں کرتے تدبر نہیں کرتے افلا یہاں استفام جو ہے ڈانٹنے کے لیے ہے ڈانٹا جا رہا ان لوگوں کو جو قرآن پاک میں غور و فکر نہیں کرتے تو یہاں سے بھی پتا چلا کہ قرآن پاک میں غور و فکر کرنا چاہیے اگر آپ غور و فکر نہیں کرتے ہدایت تک نہیں پہنچتے تو اللہ تبارک کی ڈانٹ آپ کے لیے بھی ہے آگے سورج جی ہاں آن سفام انکاری ہے جی جی ہاں آگے سورہ نحل ہے چودواں سپارہ ہے سورہ نحل ایت نمبر چوالیس اربار 44 فور نمبر سورہ نہل ہے سیونٹی ٹو نمبر بارہ نمبر 44 44 اربار نمبر چو, فورٹی فور دو سو بہتر ٹو جی ہاں جی جی ہاں جی ہاں جی جی مل گیا جی ماشاء اللہ آپ لگتا ہے کہ آپ آدھی ہو گئے ہیں اب آپ جلدی سے تلاش کرنا شروع ہو گئے ہیں میرے خیال آپ کام شروع کریں تو اس ایپ میں کیا کہا گیا ہے پہلے دو تین لفق چھوڑ دیں آگے وہ مل گیا نا آپ کو انسلنا وہ انزلنا اور ہم نے نازل کیا یہ کون کہہ رہا ہے اللہ تبارک کا ذکر ہم نے آپ کی طرف سے ذکر نازل کیا ہے ذکر سے مراد کیا ہے آمد. قرآن پاک کیوں نازل کیا ہے لی تو تاکہ آپ بیان کریں آپ واضح کریںسی لوگوں کے لیے کیا وعدے کریں مانزیر جو ان پہ نازل ہوا ہے کیا نازل ہوا ہے قرآن یہ ان کے لیے کریں بیان کریں اور یہاں علماء کے نام فرماتے ہیں خصوصاً شیخ البانی نے اس معاملے کو واضح کیا ہے کہ یہ بیان دو طرح کا ہے الفاظ کا بیان بھی معنی کا بیان بھی یہ نہیں ہے کہ الفاظ بیان کر دیں اور معنی بیان نہ کریں اگر آپ الفاظ بیان کر دیں گے قرآن پاک پڑھ کے سنا دیں گے معانی نہیں بتائیں گے تو پھر بیان نہیں ہوا بیان کہاک دار نہیں ہوا تو بیان دو طرح کا ہے الفاظ کا بھی اور معانی کا بھی تو وہ ان سن لیں ترجمہ وہ انزلنا اور ہم نے نازل کیا الہی کا آپ کی طرف ذکر قرآن لتوبئی ناسی تاکہ آپ بیان کر دیں ناسی لوگوں کے لیے کیا بیان کر دیں ما جو نسلہ نازل ہوا ہے ان کی طرف والن <مِتفكرون> آپ بیان کریں اور ان کا کیا فرض ہے کہ وہ سوچیں غور و فکر کریں غور و فکر تب ہی ہوگا جب آپ کو معنی آتے ہوں گے تو یہ تینوں ایسے میرے بھائی وادے طور پہ بیان کر رہی ہیں کہ قرآن پاک کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے کہ اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے اور قرآن پاک کے نازل ہونے کا یہ بھی مقصد ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے اس کا انکار میں نہیں کر رہا لیکن ایک اہم مقصد کیا ہے غور و فکر کرنا اس کے معنی جاننا اس کی تفسیر جاننا اب قرآن پاک کی تلاوت تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں لیکن قرآن پاک کی تفسیر اور معنی اس سے لوگ دور ہیں بلکہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کچھ لوگ تو روکتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ آپ کو گمراہ ہو جائیں گے اور وہ اپنی جگہ پہ صحیح کہتے ہیں کہ جو دین وہ پیش کر رہے ہیں وہ لوگ چھوڑ دیں گے جس شرک کی وہ دعوت دے رہے ہیں جن بدعات کے وہ دعوت دے رہے ہیں جن گمراہیوں کی طرف وہ بلا رہے ہیں اگر لوگوں کو قرآن پاک کے معنی بتا دیے گئے تو لوگ ان بدعات کے قریب نہیں آئیں گے شرک کے قریب نہیں آئیں گے اور وہ مولوی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ گمراہی گیا جبکہ یہ ہدایت ہے یہ کیا ہے ہدایت ہے تو بہرحال یہ ہے قرآن پا... اس سے کیا پتا چلا کہ قرآن پاک کی تفسیر سیکھنا چاہیے اور واجب ہے اور یہی موقع پیش کیا ہے شیخ نے حسین رحمہ اللہ نے لیکن میرے بھائی اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ واجب تو ہے ہم نے مان لیا فرض تو ہے ہم نے مان لیا لیکن کیا ہر ایک کے اوپر فرض ہے جنازہ نماز جنازہ کیا کیا حکم ہے فرض ہے کہ فرض ہے فرض تو ہے نا لیکن فرض ایک پایا ہے کیا مطلب یعنی کہ اتنے لوگ اگر ہو جائیں جو جنادہ پڑھ لیں جنادہ ہو جائے تو باقی لوگ گنہگار نہیں ہوں گے لیکن اگر کوئی بھی نہ پڑھے تو سارے <سؤال> <سؤال> گنہگار ہوں گے تو ایسے ہی میرے بھائی قرآن پاک کی تفسیر سیکھنا کم از کم فرض اکٹفایا ہے کہ معاشرے میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اس کام میں لگے ہوئے ہوں اور معاشرے میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کو قرآن پاک کی تفسیر کا علم ہو قرآن پاک کے معنی کا علم ہو اگر بالکل لوگ قرآن پاک کی تفویح سیکھنے سے انکار کر دیں اور کوئی بھی سیکھنے والا نہ ہو یہ علم اور فن مٹ جائے تو تب سارے کے سارے گنےگار ہوں گے لیکن قرآن پاک کی اتنی تفہیح سیکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے جس کے اوپر اسلام کا دار مدار ہے مثلا شرک سے دور رہنا یہ ضروری ہے کہ نہیں اگر شرک کریں گے تو اسلام سے کار ہوئے اب قرآن پاک کہتا ہے واشی کو بھی سہی اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ سیکھنا پڑے گا کہ شرک کسے کہتے ہیں شرک کی کیا تفسیر ہے, شرک کا کیا مطلب ہے قرآن پاک کہتا ہے ولا تقرب اس دنا زنا کے قریب نہ جاؤ اب آپ کو جاننا پڑے گا کہ زنا کسے کہتے ہیں قرآن پاک کہتا ہے ولاباد تم میں سے کوئی کسی کی ریبت اب آپ کو جاننا پڑے گا غیبت کس چیز کو کہتے ہیں مطلب کیا ہے تو یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے تو ایسے قرآن پاک کیا کہتا ہے کہ وہ ہر رمر ربا اللہ تعالی نے سود حرام کر دے دیا ہے ربا اب ربا کسے کہتے ہیں کہ آپ کو جاننا پڑے گا کیونکہ ربا میں واقع ہوں گے تو اسلام کو خطرہ ہے کبیرہ گناہ ہے جرنم میں جانے کا خطرہ ہے تو ایسی چیزیں بہرحال ایسی چیزوں کی تفسیر سیکھنا ضروری ہے جن کے اوپر اسلام کا دار و ہے تو یہ ہوا تفسیر کا حکم اب ہمارا آج کا مین جو موضوع ہے وہ ہے مسادر تفسیر جی شیخ البانی کے تعلق سے میں نے یہ بتایا تھا کہ شیخ البانی نے وعدے کیا ہے دوسرے مارکیٹ میں وعدے کیے لیکن شیخ البانی نے بڑے اچھے انداز میں وعدے کیا ہے کہ لبئی کے ناس مانوز علیم اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے اوپر قرآن پاک اس سے اجازت کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے قرآن پاک کو بیان کر دیں تو یہ بیان دو چیزوں کا بیان ہے الفاظ کا بھی معنی کا بھی الفاظ کا بھی اور معنی کا بھی اب یہاں پہ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جو الفاظ تو بیان کیے ہیں لیکن تفسیر بہت تھوڑی ملتی ہے ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے تو میرے بھائی چونکہ آپ کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ قرآن پاک کو اچھی طرح جاننے والے تھے ان کو بہت زیادہ تفسیر یا معنی بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی جہاں جہاں ضرورت آپ نے محسوس کی آپ نے تفسیر بیان کر دی یا جہاں جہاں صحابہ اکرام کی ضرورت محسوس کی انہوں نے سوال کر لیا باقی قرآن پاک ان کے لیے واضح تھا چلے جی اب ہم آتے ہیں مساجر تفسیر کی طرف مسادر جو ہے میرے بھائی یہ کس کی جمع ہے کس لفظ کی مستر کی جمع ہے مستر کسے کہتے ہیں مستر کہتے ہیں وہ جگہ جہاں سے کوئی چیز نکلے وہ جگہ جہاں سے کوئی چیز نکلے یہ جو آپ نے پڑھا ہوا ہے اسم فیل وہاں پہ آپ نے مستر بھی پڑھا ہوگا تو وہاں پہ مسر کو مصر کیوں کہتے ہیں کہ اس سے فیل نکلتا ہے زارابا ید ضربن یہ ضربن مستر ہے اور زارابا کیا فیل مادی تو ضربن کو مسر کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ اثر کلمہ ہے یہاں سے فیل نکلا یہاں سے فیل مدارے نکلا مادی نکلا پائل نکلا مقول نکلا تو اور یہاں مساور تفسیر کا مطلب کیا ہوا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جہاں سے ہمیں تفسیر ملتی ہے مساجر تفسیر کا مطلب کیا ہوا میرے بھائی وہ کون سی چیزیں ہیں جہاں سے ہمیں تفسیر ملتی ہے جہاں سے ہم تفسیر لے سکتے ہیں جی صحیح ہاں صحیح کہا آپ نے سورس کہہ رہے ہیں تفسیر کا بالکل تو اس کو مساورے تفسیر بھی کہتے ہیں اور لکھ لیں اگر نہیں لکھا ہوا <stop> آپ کے پاس اس کو ترک تفصیر بھی کہتے ہیں تفسیر کے طریقے ابن تیمیہ نے اس کو پر لفظ بولا ہے ترک تفصیر ترک یہ کدھر ہے قلم جی لکھا ہوا آپ کے پاس ٹھیک ہے لکھا ہوا بس یہ تو لکھا ہوا ہے اور اس کو معاخد تفصیر بھی کہتے ہیں یہ بھی لکھا ہوا ہے معاخد تفصیر یہ لفظ استعمال کیا ہے زرکشی نے اگر کسی نے لکھنا ہو زرکشی کے نام تو لکھ لے جو نہیں لکھنا چاہتا کوئی مسرہ نہیں تو یہ لفظ استعمال کیا اسی مسادر تفصیر کے لیے مساد تفسیر کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے ترک کا بھی اور معاخد تفسیر کا بھی بلکہ مراج تفصیر بھی کہتے ہیں مراج اور مسادر کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے مراج تفسیر بھی کہتے ہیں یہ تفصیلات آپ لکھ لیں ٹھیک نہ لکھیں کوئی مسرہ نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنی تفصیلات ہی جا رہی ہیں لکھنا ضروری نہیں ہے دوبر مساظرے تفسیر ماحدے تفسیر مراد تفسیر ترک تفسیر ایک چیز کے کئی نام ہیں تو اب جان لیا آپ نے کہ مساج تفسیر کسے کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جہاں سے ہمیں تفسیر ملتی ہے تو یہ چیزیں میں نے آپ کے ساتھ آپ کے مذکرہ میں لکھی ہوئی ہیں پہلے ہم ان کو ایک دو کر کے ذکر کرتے ہیں پھر تفصیلات میں جائیں گے تو سب سے پہلے جہاں سے ہمیں تفسیر ملتی ہے وہ چیز کون سی ہے خود قرآن. قرآن اللہ خوش رکھے کو قرآن کی تفصیل قرآن سے تفصیر بلقرآن بالقرآن دوسرے نمبر پہ قرآن کی تفصیل کہاں سے حدیث سے تیسرے نمبر پہ قرآن کی تفصیل کہاں سے صحابہ صاحبہ کلام کے اخبار سے چوتھے نمبر پہ قرآن کی تفسیر تابعین کے اخبار سے سلف کے اخبار سے اور پانچے نمبر پہ قرآن کی تفصیل کہاں سے عربی لغت سے اور آخری نمبر پہ قرآن کی تفصیل کہاں سے رائے سے اتہاس سے کوئی بھائی ہے جو دیکھے بغیر فوری طور پہ یہ بیان کر دی چیزیں دیکھے بغیر جی میرے بھائی جی جی جی جی جی جی ماشاء اللہ تو ایسے میرے بھائی یہاں بیٹھے بیٹھے یہ سب کو یاد کر کے جائیں گے یہ نہیں کہ آپ سوچتے رہے بعد میں جا کے یاد کروں گا آپ کے پاس کہاں ہے میں اتنا کام کرنے والے آدمی ہیں آپ لوگ تو یہ یہاں توجہ سے ابھی سنیں ابھی دینوں میں بٹھائیں یہ نہیں کہنا کہ اب یہ بہت زیادہ ہو گیا گھر میں جا کے نہیں یہیں پہ ہم نے ان جو سنا ہے وہ یاد کر کے اٹھنا ہے ان شاء اب سب سے پہلے مسئر کی طرف سے آتے ہیں سب سے پہلا مسئر کون سا ہے کیوں میرے بھائی نہیں نہیں ان بھائی سے پوچھا میں نے جی قرآن قرآن کی تفسیر قرآن سے یہ سب سے پہلا مسر ہے میرے بھائی آتے ہیں یہ سب آئے گا سب کچھ ان شاء اللہ قرآن پاک کی تفسیر خود قرآن سے یہ <تصفح> سب سے پہلا مسر ہے تو میرے بھائی قرآن پاک کی تفسیر قرآن سے اس کی کیا دلیل ہے جی جی یہ آپ نے صحیح کہا لیکن میں آپ دلیل کی بات کر رہا ہوں گے نہیں نہیں نہیں میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں مجھ سے فی الحال میرے بھائی پہلی دلیل قرآن پاک کی یہ ایت ہے یہ اس کا نمبر ابھی آپ کو بتاتا ہوں یہ نمبر شاید میں نے نہیں لکھا ہوا اللہ احسن حدیف کی کتاب متشا سورہ زمر اور اس پیرے کا آخر ہے ایت نمبر ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں سورہ زمر تو آپ نکالیں اگر پارے بھی آپ کے پاس ہیں تو آخر بالکل آخری سفا تیئیس میں اس پارے کا آخری سفا آیت نمبر ہے تیئیس اور پیج نمبر ہے فور ہنڈریڈ سکسٹی ون ہاں جی لو جی تیئیس نمبر آیت ہے سلاطبرین جی ایت نمبر ایت نمبر, آیت نمبر ہے. سورہ سورہ نمبر بھی بتائیں سورہ زمر اوپر سے لکھے ہوئے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں لکھے لیکن لکھے ہوئے ہیں بھائی لکھا ہوا ہے جی ہاں ایت نمبر تیئیس نمبر نہیں لکھا پارے کا نمبر لکھا جی چلے میرے بھائی ایت مل گئی ہے نا ایک بار پھر بتا دوں سورہ زمر تیس پاس ایت نمبر 23 23 23, 23 مل گئی ہوگی میرے خیال آپ کو یہ ایت کیا ہے اللہ نزل احسن حدیث کتابہ اللہ نے نازل کیا اللہ نے اللہ نے نازل کیا یہ نازل کیا سے آپ کو بھی پتا چل گیا ہوگا جو کتاب پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہیں اسی لیے تو اوپر سے کرآن پاک نازل ہوا ہے ٹھیک ہے؟, ہے اللہ نے نازل کیا احسن الحدیثی سب سے اچھی بات کو اور وہ کیا ہے قرآن پاک الحدیث بات کو کہتے ہیں اللہ نے نازل کیا سب سے اچھی بات کو وہ کیا ہے قرآن کتاب بن گئے کتاب ہے متشابہن ایک دوسر سے مشابہ ہے یہ ہماری دلیل ہے متشابہن اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک کے معنی ایک دوسر سے ملچ جلتے ہیں قرآن پاک کے احکام ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں ایک ایپ کی تفسیر دوسرے ایسے کی جا سکتی ہے ایک لفظ کی تفسیر دوسرا لفظ کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ متشاب کہ قرآن پاک کے مان قرآن پاک دوسرے سے متشابے ہے معنی کے لحاظ سے احکام کے لحاظ سے کیسے لحاظ سے متشابے ہے میرے بھائی مانا کے لحاظ سے اور احکام کے لحاظ سے تو یہ پہلی دلیل ہے جس سے پتا چلا کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن پاک کرتا ہے دوسری دلیل میرے بھائی وہ مشہور حدیث ہے بخاری شریف کی اور حدیث کا نمبر آپ لکھ لیں حدیث کا نمبر ہے یہ بخاری شریف لکھیں اور حدیث کا نمبر لکھیں 3360 3360 3360 زیرو تھری یہ بخاری حدیث کا نمبر ہے اور آکی سن لیں آپ کبھی حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں خود ہی 3360 جی ہاں تھری یہ حدیث ہے یہاں سے بھی پتا چلے گا کہ قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک سے ہی کرنی چاہیے یعنی کہ یہ سب سے بہتر مصدر ہے بخاری, بخاری شریف ہے اور یہ وہ حدیث ہے جس کی طرف ایک بھائی نے تھوڑی دیر پہلے اشارہ بھی کیا ہے عبداللہ اب ابن مسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ ایت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم و اولا محتون یہ ایت آپ کو نکالنی پڑے گی کیونکہ یہ بار بار حدیث آئے گی یہ حدیث ہمارے درس میں بار بار آئے گی تو اس لیے یہ ایت آپ دیکھ لیں یہ سورہ انعام ایت نمبر 82 ایٹی ٹو ایٹی ٹو ایت نمبر 82 سورہ انعام ساتواں سپارہ ساتواں سارا یہ ایپ دیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس نے ہمارے درسوں میں بار بار آنا ہے سب اس نے جی کون سا پیج ہے ون ون ٹوینٹی ون پیج پیج نمبر پیج نمبر اچھا اور کسی پرانے پاک میں ون تھرٹی ایٹ بھی ہے بھائی پیج پیج ایپ وہی ہے ایت میں تو ایپی نہیں ہے ایت نمبر 82 ایٹی ٹو اور پیج جو ہے ایک سو اڑتیس ہے ہاں میرے بھائی مل گئی مل جائے جلدی سے بتا دیا کریں مل گئی ہے نا اللہ دین اس ایت کو دھیان سے سمجھ لیں کیونکہ اس نے ہمارے درس میں بار بار آنا ہے اس حدیث نے اور اس ایت نے اللہ دین آمن وہ لوگ جو ایمان لائے ولم یل اور انہوں نے خلط ملط نہیں کیا مکس نہیں کیا انہوں نے خلط ملط نہیں کیا مکس نہیں کیا ایمان اپنے ایمان کو بے کسی ظلم کے ساتھ ترجمہ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی ان کو کیا ملے گا پھر ان لوگوں کو اولا کے لحم ان کو امن ملے گا محم محتدون اور یہ لوگ ہیں ہدایت پانے والے میرے بھائی سمجھ گئے ہیں کوئی بھائی نہیں سمجھا تو بتائے ترجمہ پھر سن لیں ایک دفعہ اللہ دین امن وہ لوگ جو ایمان لائے ولم یل بسو ایمان اور اور انہوں نے اپنے ایمان کو کسی طرح کے ظلم کے ساتھ خلط ملت نہیں ہونے دیا اولا کے لحم یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں آپ دیکھیے اس میں ایک لفظ ہے ظلم دیکھ رہے ہیں آپ اس کو یہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے جی میرے بھائی آپ نے لیول پڑھے ہوئے ہیں مجھے پتا ہے عربی کے کچھ نہ کچھ تو آپ بتائیں یہ اب کیا مارفا ہے کہ نکرہ ہے یہ نکرہ ہے شیخ ہمارے بھی بتا رہے ہیں کہ یہ نکرہ ہے ٹھیک ہے نکرہ ہے اور اس نکرہ سے پہلے لم آیا نا لم ولم یلسو ایمان یہ لم ہے نا یہ لم کا میرا کیا ہے نفی نہیں اس کا مینا نہیں اور عربی کا قاعدہ ہے میرے بھائی کہ جب نکرا نفی کے بعد آئے تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے کیا مطلب کہ اس کا مطلب عام ہر قسم کا ظلم اس میں آ عام کوئی بھی ظلم ہو کوئی بھی ظلم ہو وہ اس میں آ اس کو کہتے ہیں عربی میں نقیرا فی سیاق نفی تو فی الد المو یہ قاعدہ میں لکھ دیتا ہوں جو بھائی لکھنا چاہیں لکھنے جو نہ لکھنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیے ان سیاق نفی توفید الرم یعنی کہ نکرا یہ مارفا کے الٹ ہے نکرا نفی کے بعد عموم کا فائدہ دیتا ہے فائدہ دیتا ہے مانا دیتا ہے یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے تو اگر عربی زبان کو آپ یہاں پہ لیں تو عربی زبان بتا رہی ہے کہ جس نے تھوڑا بہت بھی ظلم کیا تو پھر اس کے لیے یہ خوشخبری نہیں ہے یہ خوشخبری اس کے لیے ہے جو ایمان بھی لائے اور ذرا بھی ظلم نہ کرے کسی قسم کا ظلم نہ کرے اس کو امن ملے گا اس کو وہ ہے ہدایت کے اوپر اور جس سے تھوڑا سا بھی ظلم ہو گیا اس کے لیے خوشخبری نہیں ہے میرے بھائی آپ میرے ساتھ ہیں یا کہیں اور ہیں آواز نہیں آ رہی کو نہیں سمجھ رہا تو مجھے بتائیں جی پھر دیکھ لیں اللہ دین آمن وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو کسی ظلم کے ساتھ خلط عمل نہیں ہونے دیا ان کے لیے ہے عمل اور وہ ہے ہدایت پانے والے تو عربی لوگوں کو دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا بھی اگر آپ نے ظلم کر لیا تو آپ کے لیے خوشخبری نہیں ہے اب صحابہ اکرام بڑے پریشان ہو گئے کہ ہم میں سے کون ہے جس نے آپ نے اوپر ظلم نہیں کیا عبداللہ ابن مسعود والی حدیث جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ جب یہ ایت نادر ہوئی صحابہ اکرام پریشان ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہنے لگے اللہ یظلم نفسا ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے اوپر ظلم نہیں کیا وہ ہر ایک نے کیا ہوا ہے تو مطلب کہنے لگے یہ تو بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہمارے لیے یہ خوشخبری پھر ہمارے لیے تو نہ رہی ان کے کہنے کا مطلب یہ ان کے الفاظ نہیں ہے ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے تو فرمایا عبی السلم نے اولم تسما لکمان علی بھی نہیں کیا تم نے سنا نہیں کہ لکمان علی السلام نے اپنے بیٹے سے کیا کہا تھا بولیا ل میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا ان نشر کا لگ الم شرک بہت بڑا ظلم ہے تو لقمان علیہ السلام نے ظلم کہا ہے شرک کو کہا ہے تو نبی السلام کیا فرما رہے ہیں کہ یہاں ظلم سے مراد وہ شرک ہے جس کا تذکرہ لقمان علیہ السلام نے کیا ہے تو یہ ظلم کا سب سے بڑا مرتبہ ہوا چھوٹا موٹا بھی ظلم ہوتا ہے سب سے بڑا ظلم کیا ہے چر کرنا سب سے بڑا ظلم کیا ہے چر کرنا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ظلم سے مراد سب سے بڑا ظلم لیا ہے ہر قسم کا ظلم مراد نہیں لیا اب میرے بھائی میرا سوال یہ ہے کہ نبی وسلم نے قرآن کی تفسیر کس سے کی ہے قرآن سے کی ہے قرآن کی کیسے کی ہے قرآن سے کی ہے تو اسے پتا چلا کہ قرآن پاک کی تفسیر کا سب سے اچھا مصدر کیا ہے کہ خود قرآن قرآن کی تفسیر کرے چلیں <سلام> گی اور اب تیسری دلیل پہلی دلیل میں دی تھی میں نے وہ ایپ جس میں ایک اللہ دی کتاب احمد شاہ بھی دوسری دلیل یہ حدیث تھی اور تیسری دلیل اکلی ہے تیسری دلیل کیا ہے اکلی اتنی خط... اق... اق... یعنی کہ کوئی خطرناک نہیں ہے نہ ایسی ہے جو سمجھ میں نہ آئے ویسے اس کو نام اکری رکھ دیا گیا ہے اکلی دلیل یہ ہے کہ جو کوئی بات کرے اس بات کے مطلب کو سب سے بہتر وہی جانتا ہے جس نے بات کی ہے اتنی سی دلیل ایسے بڑی نہیں ہے اکلی دلیل کیا ہے کہ جب بھی کوئی کوئی بات کرتا ہے تو صاحب کلام جو ہے بات کرنے والا اپنی گفتگو کے مطلب کو بہتر جانتا ہے دوسروں کے مقابلے میں ایسی ہے میرے بھائی تو اللہ سے بہتر اللہ کے کلام کو کون جانتا ہے تو اللہ کا کلام اللہ کے کلام کی تفسیر کرنے میں نمبر ایک ہے تو اس لیے سب سے اچھا مصر قرآن پاک کی تفصیل کیا کیا ہے قرآن کی تفصیل خود قرآن سے قرآن کی تفصیل خود قرآن سے کتنے دریال ہیں ہمارے پاس اس کے لیے جی, جی. تین درائل جی. جی. ہیں بلدن. جی. بلدن. جی جی چلیں جی چلنجی. اب میرے بھائی قرآن کی تفصیل جو قرآن سے ہوتی ہے یہ دو طرح کی ہے قرآن کی تفصیل قرآن سے جو ہوتی ہے دو طرح کی ہے ایک کا نام ہے سری بالکل واضح ایک نام کیا ہے سری بالکل واضح یہ دیکھیں سری قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک سے اس کی پہلی قسم کیا ہے کہ جو بالکل واضح ہے کہ واقعی یہ قرآن پاک سے قرآن پاک کی تفسیر ہے بالکل واضح ہے اور کہیں قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک سے ہوتی ہے جو واضح نہیں ہوتی واضح کی مثالیں میں آپ کو دوں گا پھر آپ کو سمجھا جائے گی یہ کوئی زیادہ مشکل صورتحال نہیں ہے پہلے نمبر پہ آپ ایت نکالیں سورج یونس کی ایت نمبر 62 اور تریسٹھ گیارہ سپارہ گیارہ بارہ یعنی سکسٹی ٹو سکسٹی تھری ایت نمبر سکسٹی ٹو سکسٹی نمبر 62 62 63 62 63 تریسٹھ دو میرے بھائی مل گی سب کو علائی. جی جی چلیں اللہ ان اولیا اللہ علیہ ولحم یا زنون کیا ہوتا میرے بھائی جی خبردار کریں میرے بھائی تلما میں نے آپ سے کروانا ہے اللہ کا مطلب کیا ہے نہیں نہیں اللہ کا اللہ خبردار اللہ ابھی میں ہوتا ہے اگاہ ہو جاؤ یعنی کہ دھیان سے بات سنی جائے اللہ اٹینشن کے لیے ہوتا ہے اربی میں ٹھیک ہے اللہ خبردار آگے آگے بات آباری کیا بات ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اولیاء اللہ اللہ کے ولی دوست لاہو فن علیہم ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا وہ لاہم یا زن وہ غمگین ہوں گے اب مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں کہ ولی کہتے کسے ہیں کیا ولی وہ ہے جس کی قبر پہ سب سے بڑا گنبد بنا ہوا ہو یا جس کی قبر پہ تواب ہو رہا ہو یا جس کے بارے میں شوب دبادیاں مشہور کر دی گئی ہوں یا جس کے بارے میں کہا جاتا ہو کہ اگر اس کی قبر پہ چڑھاوا نہ چڑھایا تو آپ کی بہنس کا دکھ خشک ہو جائے گا یعنی کہ کون ولی ہے یہ مسئلہ ہے ہمارے ہاں قرآن پاک خود بتا رہا ہے قرآن کی تفصیل پاک سے اور یہ صحیح تفسیر ہے جو فوراً بعد میں آ ہے فرمایا اللہ دینا منو. یہ ہے اللہ کے ولی اللہ دین جو ایمان لے آئے کس پہ ایمان لے آئے کس پہ ایمان, ایمان, ایمان لے آئے اللہ پہ اللہ کے رسولوں پہ اللہ کے فرشتوں پہ اللہ کی کتابوں پہ تقدیر پہ وہ چھ ارکان جو آپ نے پڑھ رکھے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ دین آمرو جو ایمان لے آئے وقان تکون اور جو متقی تھے پرہیزگار تھے گناہوں سے بیٹھتے تھے جنم کی آگے جانے سے بیٹھتے تھے ٹھیک ہے اللہ کے عذاب سے بچتے تھے اللہ سے ڈرتے تھے تو متقی یعنی کہ تو ان کی اللہ کے ولیوں کی دو سفٹیں ہیں نمبر ایک ایمان حقیقی معنو میں ایمان اور نمبر دو تقوی پرہیزگاری تو یہ ہے یہ تفسیر صریح ہے کہ غیر صریح ہے صریح یہ سرحیح ہے کہ جو قرآن نے فوراً بات کر دی ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اس میں کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں مانتا کہ قرآن کی تفسیر نہیں ہے ہر کوئی مانے اس کو کیونکہ اللہ نے فوراً بات کہہ دی ہے اللہ نا جو ایمان لائے یتقون اور جو متقی تھے یہ ہے قرآن پاک کی تفسیر سری بالکل واضح اور ابھی تو میں اس کی دو تین مثالیں اور دوں گا لیکن اس سے پہلے غیر شریف کی طرف اشارہ کر دوں تاکہ آپ کو سری کی سمجھ آ جائے غیر سری یہ ہوگی مثلا میں اٹھتا ہوں میں کہتا ہوں قرآن پاک کی وہ جو آیا تھا نا اس کی تفسیر اس ایسے کی جا سکتی ہے یہ میری کوشش ہے یہ میرا دعویٰ ہے ہو سکتا ہے آپ نہ مانیں اس کو کہتے ہیں غیر شریف تو ابھی تک جو تفسیر کی میں نے مثال دی ہے کون سی ہے سری اب ایک اور مثال جلدی سے سپارہ جو ہے بالکل آسان ہے آخری سپارہ سر اہم تفیفین اب یہ بھی اگر جلدی نہ آپ نکالیں تو آپ کی مرضی ہے سورہ اہم ایت نمبر ایک تا تین ہاں جی کسی نے نہیں نکالی ابھی تک ایک تا تین ایک تا تین پہلی سے نہیں نہیں بھائی ایک سے تین شروع سے شروع شروع سے بھائی چلے پڑھیے وئی لمتفین وئی لا کیا ہے ہلاکت ہے یا جہنم ہے لل متفین کم ناپنے والوں کے لیے لل متفین کم ناپنے والوں کے لیے لیکن متفقین کا یہ کم ناپنے والوں کا جو ہم نے کیا ہے یہ خود قرآن پاک نے ہمیں بتایا ہے کیسے بتایا ہے آگے پڑھیے اللہ دینہ یہ متفقین کون ہیں جن کے لیے ہلاکت ہے اللہ دینا جو عیدک تعلنسی جب لوگوں سے ماپ کر لیتے ہیں ناپ کر لیتے ہیں یا سوکون پورا پورا لیتے ہیں جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں ویدا کالوہم اور جب ان کو ناپ کر دیتے ہیں اور وزن یا توڑ کر دیتے ہیں یقص تو پھر کم دیتے ہیں پھر کم دیتے ہیں اچھا یہ ناپ اور تول میں کیا فرق ہے جانتے ہیں نا آپ ناپ کس میں ہوگا کپڑے جیٹر لیٹر ہاں یہ لیٹر یہ برتن لے لیں ہیں آپ سا مد جو ہوتے ہیں یہ میں آپ پرانے زمانوں میں ہمارے گاؤں میں کیا عورتیں کرتی تھی کسی سے ایک گلاس چینی لے آئے پھر بعد میں دے دی ٹھیک ہے ایک کپ اس کا گھی کا لے لیا پھر واپس کر دی اس کو کہتے ہیں ناپنا ٹھیک ہے جی جی یہ سب ناپنا ہوتے ہیں چلے جی ہاں چلیے اور کلو وغیرہ جو ہوتا ہے یہ تول ہوتا ہے چلیں مرل اب دیکھیے یہ متففین کی تفسیر خود قرآن نے کی ہے فوراً بعد کی ہے یہ تفسیر صریح ہے کہ غیر صریح صریح اس میں کوئی اختلاف نہیں کرے گا تو پھر سن لیں تجمہ ایک دفعہ بہرون ہلاکت ہے ممتفین ممتفین کے لیے کیا طلبہ ہے ممتفین کا خود قرآن کر رہا ہے اللہ دینا وہ لوگ عید افطاع جو جب لوگوں کو لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو یہ سوفون پورا پورا لیتے ہیں وہ دا اور جب ان کو ناپ کر دیتے ہیں اور وطن وزن کر کے دیتے ہیں توڑ کر یق پھر کم کر کے دیتے ہیں پھر پورا پورا نہیں دیتے ہیں. ان کے, کے کوشش ہوتی ہے کلو کے بجائے سوا کلو لیں اور جب دینے کی باری آتی ہے پھر کلو کی بجائے آدھا کلو کون کلو یہ ہم بینک والے چلیں مہر یہ تو یہ تفصیل سری کی آپ کو دوسری مثال میں نے دی ہے اب تیسری مثال سورہ تارک تو دو سب آگے شہر سورہ تارک شروع سے تارک ہاں جی یہ کس کو نہیں ملی چلے ماشاء اللہ الحمد للہ چلے میرے بھائی چلے وسما و تاریخ کا مانا کیا ہے نہیں نہیں قسم ہے کسم ہے یہاں واؤ اور والی نہیں ہے قسم والی ہے وسما یہ آسمان کی قسم و تاریخی اور رات کو آنے والے کی قسم یہ رات کو آنے والا یہ کیا چیز ہے جی آگے آ رہا قرآن میں اللہ خوش رکھیے آپ کو خود قرآن پاک میں تفسیر آ رہی ہے وبا ادرا اور آپ کو کیا معلوم مت تارک رات کو آنے والی چیز کیا ہے یہ رات کو آنے والی چیز کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ کو کیا پتا ٹھیک ہے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ثاقب یہ چمکنے والا ستارہ ہے یہ چمکنے والا ستارہ ہے تو یہ تارے کی تفصیل اب کیا ہوئی پھر انج مستقب چمکنے والا ستارہ یہ سری ہوئی کہ غیر سری یہ سری <تصف> ہوئی اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کرے گا تو یہ تین مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں قرآن کی تفسیر قرآن سے اور یہ قرآن کی تفسیر قرآن سے سری ہے جو ہر کوئی مانے گا اس کو ماننے سے کوئی بھی انکار نہیں کرے گا اب میرے بھائی آتے ہیں قرآن کی تفسیر غیر سری قرآن کی تفسیر قرآن سے لیکن غیر سری اور اس کی پہلی مثال وہ ہے جو ابھی گزر چکی ہے کیا اللہدین آمن وال بس ایمان اللہ کلم المنو بحم و تدون اس کی تفسیر کس نے کی ہے سلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے کی لیکن کی کس نے سلام. اب ہم یہ شریح مان لیں گے کہ اللہ کے رسول نے کی ہے ویسے وہ سری نہیں ہے ویسے وہ شریح نہیں ہے لیکن ہم اس وجہ سے مانیں گے کہ اللہ کے رسول نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیوں مانیں گے یہ کیونکہ اللہ کے رسول سلم نے قرآن کی تفسیر قرآن سے کی ہے ورنہ کوئی اختلاف کر سکتا تھا لیکن جب اللہ کے رسول نے کر دی تو معاملہ ختم ہو گیا ٹھیک <تصال> ہے میرے بھائی سمجھے نا سمجھ تو <تصال> قرآن <تصال> <تصال> پاک کی تفسیر جو ہے میرے بھائی جب قرآن سے کوئی اور کرے جس کو غیر سری کہتے ہیں پھر مسئلہ پیدا ہوتا ہے پھر اس میں رائے آ جاتی اتحاد آ جاتا ہے اس میں کیونکہ قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک سے یا تو نبی شرم کریں گے یہ تو ماننا ضروری ہے کیا صحافہ اکلام کریں گے اور ان کا, ان کا کوئی اور صابی مخالف نہیں ہے پھر بھی ماننا ضروری ہے اور اگر قرآن پاک کی تفسیر صحابی سے نیچے کو اور کرے اور اتفاق ہو جائے تو ماننا ضروری ہے اتفاق نہ ہو تو اختلاف کیا جا سکتا ہے اختلاف کیا جا سکتا ہے اس کی مثال آگے جا کے میں دوں گا اس کی مثال میں آگے جا کے دوں گا کہ اختلاف کیا جا سکتا ہے کچھ وہاں پہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یار میں قرآن کی تفسیر قرآن سے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو لیکن یہ تم تمہارا دعویٰ ہے, ہے یہ قرآن کی تفصیل قرآن سے لیکن کیا یہ بنتی ہے کہ نہیں بنتی یہ تمہارا دعویٰ ہے اور تمہارا دعوی ماننا ضروری جن نہیں ہے چلیے تو پہلی مثال کیا ہوگی غیر سری کی ہاں حدیث ابن مسعود حدیث ابن مسعود اللہ یہ پہلی مثال ہے غیر سری کی چلیں دوسری مثال چلیں دوسری, دوسری مثال آپ لے, لے سورہ ہود نکالیے گا ایت نمبر 82 ایٹی سورہ ہود بارہواں سپارہ سورہ ہو سپارہ ایٹ نمبر ایٹی ٹوٹی جی پہلی مثال ہاں ایٹی ٹو ہے جی وہیں ایت نمبر بیاسی بھائی 82 ایٹی ٹو ایت نمبر 82 ایٹی ٹو سورہ ہود بارو سپارا نمبر دو سوتی ہاں یہ کاسم کے پاس سفا نمبر دو سو اکتیس ہے دو سو بھی ہے کچھ لوگوں کے پاس جی دو سوتیس اکتیس مل گئی وہ ام ترنا علیحا ہجارتم سجیل مل گئی ایت؟ جی ایک کے پاس یہی ہے نا چلے وہ ام اور ہم نے بار برسائی علیحا اس پہ یہ اشارہ ہے لوت علیہ السلام کی بستی کی طرف لوت علیہ السلام کی بسی جو لواطت کیا کرتے تھے ان کی بات ہو رہی ہے وہ امترنا علیحا اور ہم نے بار برسائی علیحا اس بستی پہ کس چیز کی بارش برسائی جس کی پتھروں کی یہ پتھر کہاں سے تھے من سجیل سجیل سے تھے کہاں سے تھے سجیل سے اب سجیل کی تفسیر کئی طرح سے کی گئی ہے نمبر ایک سجیل کی تفسیر آپ ہی لکھ سکتے ہیں سجیل کی ایک تفسیر کی گئی ہے کہ جو اوپر آسمان ہے ان میں سے ایک آسمان کا نام ہے سات آسمانوں میں سے کسی آسمان کا نام کیا ہے سجیل تو یہ پتھر کہاں سے آئے تھے سجیل آسمان سے آئے تھے یہ پتھر کہاں سے آئے تھے سجیل آسمان سے یہ کول ہے ایک اقوال میں سے قول ہے ضروری نہیں کہ صحیح وہ بتا رہا ہوں آپ کو ویسے اچھا دوسری تفسیر اس کی کی گئی ہے کہ جہنم ایک تفسیر سجید کی کی گئی کہ جہنم کا نام ہے یہ پتھر کہاں سے آئے تھے جہنم سے آئے تھے جی اور اس طرح کے آٹھ اقوال ہیں میں صرف تین ذکر کر رہا ہوں دو کر دی اور ایک آخری جو صحیح ہے وہ کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مٹی یہ پتھر کس چیز کے تھے مٹی کے تھے آگے منظور کا مینا کیا ہے تے بھی طے یہ پتھر جو برس رہے تھے طے بیٹا ایک کے پیچھے دوسرا پتھر آ رہا تھا ایک کے پیچھے دوسرا منظور کا مطلب یہ ہوا لیکن ہمارا ابھی تو ہم نے جو یہ ایڈ پیش کی ہے وہ سجیل کی وجہ سے کس کی وجہ سے کہ سجیل کی تفسیر کیا ہے تو ایک میں نے بتایا کچھ لوگوں کا کہنا ہے سجیل آسمانوں میں سے ایک آسمان کا نام ہے اور یہ پتھر اس آسمان سے آ رہے تھے دوسرے لوگوں نے کہا نہیں جی یہ جہنم کا نام ہے اور یہ پتھر جہنم سے آ رہے تھے تیسرے گروپ نے کہا نہیں سجیل کا مانا مٹی کیا دلیل مٹی والوں کی نکالیے سائسواں اسپارہ اور سورہ زاریات ایت نمبر تینتیس چونتیس تھرٹی تھری تھرٹی فور سورہ زاریات سائسواں اسپارہ ایت نمبر تھرٹی تھری تھرٹی فور کا پہلے ہی صفحہ تقریباً ہاں جی لینور سل علیہم ہجار اتمنتی تین پانچ یہ صفحہ نمبر پانچ سو بائیس ہے نمبر 33 34 33 34 دیکھیں ہاں جی لینور سل علیہم یہ فرستے کہہ رہے ہیں جن فیصوں کو بھیجا گیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس بعد میں انہوں نے جانا تھا لوت علیہ السلام کے پاس تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مجرم قوم کی طرف بھیجا ہے لوت علیہ السلام کی قوم کی طرح امود جانے والے ہیں کیوں جانے والے ہیں لینسلہ تاکہ ہم ان کے اوپر برسائیں کیا ہزار پتھر من تین مٹی کے تفصیل قرآن بال قرآن ہوگی کہ نہیں ہوئی قرآن کی تفسیر یہ قرآن سے ہوگی اور یہ تفصیل جہاں بہت سے علماء اکلام نے پیش کی ہے اس کو واضح کیا ہے جن سے میں نے لی ہے وہ شیخ شنکیتی ہیں کون ہے شیخ شنکیتی ان کی کتاب کا نام ہے ازواول بیانی ازواول قرآن بال قرآن شیخ ایک منٹ بھول گیا ہوں ازواول بیانی ازوال بیان ازواول بیان پھر تفصیل قرآن بالقرآن جی ہاں اضوا البیاں شیخ انکیتی کی کتاب ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنے میں جو زیادہ مشہور دو کتابیں ہیں وہ تفسیر ابن کثیر اور شیخ انکیتی یہ لکھ لیں ہمارے پاس تاکہ ایسی کتابیں خریدی جا سکیں جن کو عربی آتی ہے یا جن کو اردو آتی ہے تو تفسیر ابن کثیر کا ترجمہ تو موجود ہے آپ کو پتہ ہے تو تفسیر قرآن, قرآن کی تفسیر قرآن سے اس معاملے میں جو دو تفصیلیں بہت مشہور ہیں وہ کون سی ہیں تفصیل ابن کثیر اور چنکیتی کی تفسیر علامہ چنکیتی کی تفسیر بہت بڑے موثر ہیں یہ اس کے نام کیا ہے ازوا البیاں اغوا البیاں یہ یہ لکھ دیتا ہوں ازوا بیان یہ اردو میں ہے لیکن کام تم آپ کو پتا تو ہو دیکھیے تفصیلی میں تفسیر اردو میں ملتی ہے نا وہ تو ملتی ہے ازوا البیاں مختلف ہیں آٹھ جنگوں میں میرے پاس ہے جی جی پورے قرآن کی تفصیل کی ہے نہیں نہیں انہوں نے منتخب آیات ان کی توجہ دو چیزوں کے اوپر ہے ایک یہ کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کریں اور دوسرا ان آیات کی تفسیر کریں جن کا احکام سے تعلق ہے عقیدہ سے نہیں احکام سے یہ ان کی کوشش ہے ویسے دیگر چیزیں بھی آ جاتی ہیں کئی دفعہ لیکن زیادہ ان کی کوشش یہ رہتی ہے کی ہے جی سدرپ کی پرنٹ ہے 27 پارے انہوں نے خود کیے ہیں تقریبا 28 شاید ہو گئے ہوں گے باقی دو سالے ان کے شگرد نے مکمل کیے ہیں بہت ہو گئے تھے وہ نبی میں درج دیتے رہے ہیں یعنی کہ جو مجھ سے بڑی عمر کے ہیں ہمارے جو شیخ ہیں جو ہم سے پہلے آ کے یونیورسٹی میں پڑھے ہیں انہوں نے ان کے پاس پڑھا ہے اور آخری زمانوں میں اتنا بڑا مفسر وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے ہم حیران ہوتے تھے کہ اتنا بڑا مفسر ہے مصر نبی میں درج دیا کرتے تھے نام کیا؟ ان کا نام ہے محمد ال امین محمد الامین اشن قیتی جی چرن جی تو یہ بھی قرآن کی تفسیر کس سے ہو گئی قرآن سے تو یہ دو نمونے بتا دیے ایک اور بھی ہے میرے خیال میں اس کو مثال ایک اور دے دوں کہ آگے چلوں کافی ہیں ہاں کافی ہیں زیادہ شہری یہیں آ رہے ہیں کہ رہنے تھے چرن جی اس میں مطلب یہیں کہ رہنے تھے دینے جی یہ غیر واضح کی غیر وازی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل مطلب یہ ہے کہ اس میں مفسر کا عمل دخل ہے مفسر کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کی تفصیل قرآن سے ہے ایسے نہیں ہے کہ ایس سے جڑی ہوئی ہو یہ جی جی سونے زاریات کی غیر سری غیر سری کا مطلب کیا ہے کہ یہ کسی نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ قرآن کی تفصیل قرآن سے کوئی اور کہہ سکتا ہے کہ نہیں کوئی نہ کوئی اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ نہیں بھی میں نہیں مانتا یہ ٹھیک ہے لیکن حقیقت یہی جی ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی ہے دوسری جگہ آنے کی جی دوسری وجہ سے جی جی دوسری جگہ پہ جی دوسری دوسری دوسری آئیے گی اس وجہ سے کیونکہ جہاں ایک دی جگہ پہ آئے گی وہاں کوئی انکار نہیں کر سکتا جی بالکل انکار کرنا ناممکن ہو جائے گا جی ہاں یہی ہے یہی درست ہے جی جی جی جس نے جو ہے تو یہ جو ہے یہ غیر سری ہے لیکن ماننا اس لیے پڑے گا کہ نبی وسلم نے کی ہے غیر سری اس لیے کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی ایت کے ساتھ دوسری ایت نہیں ہے علماء کرام نے غیر سری میں شمار کیا ہے یہ تقسیم میری نہیں ہے علماء کرام کی ہے ٹھیک ہے نا جی جی یعنی اگر نبی سلم یہ تفسیر نہ کرتے تو شاید کوئی معنی سے انکار کر دیتا ٹھیک ہے یہ نبی السلم کی وجہ سے مانی گئی ہے نبی السلم ہمارے لیے حجت ہیں جی ان کا کلمہ ہم نے پڑھایا اس وجہ سے یعنی کہ مان رہے ہیں جی جی دوسرے علماء اکرام نے ایسا کیوں کہا یہ کہنا چاہتے ہیں آپ بس اقوال ہیں اقوال میں سے کئی دفعہ جیسے احکام میں غلطیاں ہوتی ہیں نماز کے معاملے کسی کوئی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کوئی کیا کہہ رہے ہیں عقیدے کے معاملے کوئی کیا کہہ رہے ہیں کوئی کیا کہہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو توفیق ملے قرآن کی تفصیل قرآن سے کرنے کی ضروری نہیں ہر ایک کو توفیقی ملے یہ بلّہ کسی کسی کو توفیق دیتا ہے یہ اللہ کی عنایت ہوتی ہے اللہ کا فضل ہوتا ہے اسی کے نام تو علم ہے توفیق سمجھ جو ہے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیتا یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کسی کسی کے اوپر کرم ہوتا ہے اور پھر اس میں بھی مختلف ہوتے ہیں کسی کو قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنے کی پچاس ایتو میں توفیق ہوگی ایک میں نہ ہوئی کسی کو سو میں ہوگی چار میں نہ ہوئی تو یہ تو ہو جاتا ہے اس میں چنی جی اب میں مثال دینے لگا ہوں تفسیر قرآن کی تفسیر قرآن سے کی گئی ہے کسی نے لیکن وہ ان کے درست نتیجے تک نہیں پہنچ سکے درست نتیجے تک نہیں پہنچ سکے اس کی مثال دے رہا ہوں کیونکہ غیر صدی ہے نا یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ماشاءاللہ سورہ سورح ابس آبا کا مطولہ اسماس رہی ہے, ہے ایت نمبر سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس یعنی کہ سیونٹین سے لے کے ٹوینٹی ٹوینٹی ون تک یار یہاں تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اب اللہ تیسواں سارہ تاریخ کو آتا ہے انشاءاللہ شاء ہاں جی مل گئی نے سب کو ایت ایسے نمبر بس لے لیں سترہ ایت عمل سترہ سیونٹین جی پڑھیے کوتی دل انسان انسان ہلاک ہو انسان ہلاک ہو ماں اکفرا یہ کس قدر نہ شکرا ہے ہوتی ڈر انسان ہو انسان ہلاکو کس قدر نہ ہے من اش ان خارہ کا کس چیز سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے یعنی کہ یہ نہ ہے یہ سوچتا نہیں ہے کہ میں کہاں سے پیدا ہوا ہوں گندے پانی سے تو پیدا ہوا ہے اور پھر تو اللہ کی نہ کرتا ہے اللہ کے سامنے اکڑتا ہے اللہ کے حکام کو ماننے سے انکال کرتا اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے خود انسان عمرہ انسان ہلاک کو کس کو ناشکرا شکرہ ہے من ایجی شیم خالہ کا کس چیز سے پیدا کیا کس نے اللہ نے من لطفاتین کس سے پیدا کیا ہے لطفہ سے کو پیدا کیا فقدر اور اس کو ایک اندازے پر رکھا یعنی اس کے ہاتھ بنائے اس کی آنکھیں بنائیں اس کے بازو بنائے اس کی ٹانگیں بنائیں اس کے وغیرہ سم سبھی لگے پھر اس کا راستہ آسان بنایا پھر اس کا راستہ آسان بنایا آگے چلتے جائیے سم اما تو پھر اس کو موت دی فاختم پھر اس کو دفن کر دیا ایسے ہی ہے سم عیدا شاہ پھر جب وہ چاہے گا انک اللہ انشا اس کو دوبارہ اٹھائے گا ٹھیک ہے اب مسئلہ ہے سم سبیلا یس کا اس کو اپر اس کی تفسیر کرنا چاہ رہے ہوں سم سبیلا یس سارا پھر راستہ اس کا آسان بنایا یہ راستے سے کیا مراد اس میں دو کال ہیں ہمارے سامنے پہلا کال بتا رہا ہے کہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ آسان بنایا اسی لیے تو ہم باہر نکل آئے ورنہ اگر وہاں پہ اللہ تعالی اس کو آسان نہ بنائے تو بچہ اندر ہی فوت ہو جائے ٹھیک <تصفح> ہے یہ اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی <تصفح> جی ہاں تو اگر کوئی غور کرے تو اچھا ایک مانا یہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ یہ ایک مانا ہے دوسرا مانا یہ ہے کہ خیر اور شر کا راستہ حق اور باتل کا راستہ ٹھیک ہے اب جنہوں نے تفسیر کی ہے خیر اور شر کی یا حق و باطل کا راستے کی ان کی دلیل سورہ دہر ہے انتیسواں پارا آپ کے قریب ہی ہے سورہ دہرا حلسان دار اس میں آتا ہے نمبر کون سی ہےت نمبر ہے تین سورہ دہر سورہ انسان اسے کہتے ہیں بھیت نمبر تین ہے انا حدینا ہو سبیلا اما شاہر اما کپورا شروع میں ایپ نمبر تین کون سا سبھا بتایا جی آپ پانچ سو پانچ سو ہے فائیو سیون ایٹ فائیو سورہ انسان جس کو سورہ دار بھی کہتے ہیں ایچ نمبر تین مل گئی ہوگی سب کو چلیں ہدع نہ بے شک ہم نے اس کو ہدایت دی ہے سبیلا راستے کی ام آشا کی روم چاہے شکر گزار بن جائے چاہے نہ شکرا بن جائے ٹھیک ہے دونوں راستے سے بتا دیے ہم نے شکر کا راستہ بھی بتا دیا ہے نہ شکری کا راستہ بھی بتا دیا ہے خیر کا راستہ بھی بتا دیا ہے شر کا بھی بتا دیا ہے حق کا راستہ راست بتا دیا باطل کا راستہ بھی بتا دیا ہے یہ دلیل ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ والی میں راستے سے مراد خیر اور شر کا راستہ ہے حق اور باطل کا راستہ ہے ٹھیک ہے میرے بھائی یہ کیا ہوئی تفسیر ہے قرآن بل قرآن قرآن کی تفسیر قرآن سے یہ ان کا موقف ہے یہ غیر سری ہے ظاہر ہے جب بھی کسی کا یہ کوشش ہوگی تو غیر سری ہوگا جی جی جی اسی کی لیکن اب ان کا بھی موقف دیکھیں دوسرے لوگوں کا بھی دوسرے لوگوں کا دیکھیے اب اب واپس آئیے انہیں آیات میں جہاں پہلے تھے سورہ آبس وہی سورہ آبس عی شعین خالہ کا مین فتن خالہ کا فقت درا سمیل سارا واپس آ گئے انہیں آیات میں جی, جی، وہی وہ ایت نمبر سترہ ایت نمبر سترہ سے لے کے اکیس تک اللہ خز کر دیکھیے میرے بھائی اس میں دوسرے گروپ کہتے ہیں کہ میرے بھائی آپ ان آیات کے اوپر غور کریں آپ چلے گئے دوسری ایت میں دوسری صورت میں چلے گئے کہتے ہیں قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے آپ کہیں اور صورت میں چلے گئے پہلے انہی آیتوں کے اوپر تو غور کریں قرآن کی تفسیر اگر آپ قرآن سے بھی کرنا چاہتے ہیں تو جو اس کے پہلے بعد باری آیتیں ان کو دیکھیں آپ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ انسان کی پدائش کے مراحل کا تذکرہ ہو رہا ہے کیسے پیدا ہوا کیسے فوت ہوا؟ کیسے, ہوا کیسے دفن ہوا کیسے اٹھایا جائے گا تو اسی کے دوران یہ مرلہ آیا ہے ماں کے پیٹ سے نکلنے کا تو اس لیے یہ صحیح بات یہ ہے کہ اس کے سبیر سے یہاں مراد ہے ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ ایسے ہی ہے وہ جو ایت پڑی ہے وہ بھی بت آ رہی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ اس سورس میں جا رہے ہیں پہلے انہیں آیات کی دائیں بائیں سے دیکھیں آپ تو اس کو انہی آیات کے سیاس اور موضوع پہ رکھنا بہتر ہے اس سے کہ آپ اس ایت کو دائیں بائیں والی ایتوں کے معنی سے نکال کے کہیں اور لے جائے اس میں موت کی بات ہو رہی ہے تو تو زندگی کی تو بات ہی نہیں سے نہیں ہوئی سے دیکھیں یہ دیکھیں پہلے پیدا کیا پھر نطفے سے پیدا کیا بتایا جا رہا ہے پھر اس کی بازو وغیرہ چیز بنائی پھر ماں کے پیڑ سے نکالا پھر مر گیا اور پھر مر گیا ترتیب آ رہی ہے نا دیکھو زندگی تھی اس کا تو ذکر ہی نہیں ہوا تو اگر ماں کے پیڑ سے یہاں پیدائش کا مرحل کا تذکرہ ہو رہا ہے انسان کی پیدائش کیسے پیدا ہوا کیسے نکلا کیسے فوت ہوا کیسے دفن کیا گیا کیسے اٹھایا جائے گا جو کام وہ اس میں کوئی شک نہیں وہ کوئی شک نہیں وہ آیا اس ایت میں اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو آیا ہی آیا وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے بات یہ ہو رہی کہ اس ایٹ میں کیا مراد ہے بس یہ اس کا انکار نہیں ہے وہ تو آیا اس ایس میں بالکل آیا وہ صحیح اپنی جگہ اب یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اب اس میں اتحاد ہوگا فصر کا اب ہماری تفسیر جو اردو میں چھپی ہوئی ہے آسن البیاں انہوں نے بھی اس سے مراد وہی کچھ لیا ہے خیر اور شر اور حق اور باطل کا اور ایک امام ہے شاید آپ سب سے سنی ہوگی آپ نے جلدی میں جو میں دیکھ سکا ہوں ورنہ اور پرائنٹ تفصیلوں میں مل جائے گا جلال الدین محلی ہے اور سب سے جلالین کیوں کہتے ہیں کہ اس کو لکھنے والے دو جلال ہیں ایک جلال الدین محلی ہے ایک جلال الدین سیوتی ہے یہ دو نے مل کر لکھی ہے پہلے ایک نے لکھی آدھی فوت ہو گیا پھر دوسرے نے مکمل کی تو اب جلال الدین محلی نے جب اس کی تفسیر کی ہے تو انہوں نے بھی اس سے مراد کیا لیا ہے ماں کے پیٹ سے نکلا مراد لیا ہے ٹھیک ہے تو بہرحال یہ کہنے کا مطلب یہی تھا کہ یہ نقطۂ نظر ہے ٹھیک ہے تو مجھے جو سمجھایا وہ تو یہی ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے نکلنے والا وہ زیادہ کرینے کیسلا لگا ہے اور دونوں کال بھی مراد لیے جا سکتے ہیں جیسے محتار کہہ رہے ہیں جی میں نہیں دیکھ سکا میں نہیں دیکھ سکتا میں آپ کو میں جلدی میں صرف یہی دو تو دیکھنے کا مجھے موقع ملا ہے دیکھ نہیں سکا جبیل کے اندر ایک واقعہ ہے شاید کیا ہے اس نے اپنی بیوی کو لے کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا ڈلیوری کی تو ڈاکٹر نے کہ اس کو آپریشن کرنا ہے اسی بولیے سب کو سمجھا جائے بات ابھی تو نہیں پڑا نے راستہ آسان کیا ہے انتظار کر تھوڑے ویسے بھی جب آپ اس کا معنی یہ لیں گے کہ ماں کے پیڑ سے نکلنے کا راستہ تو یہ معنی بھی آ گیا اور وہ تو دوسری آگ پہ موجود ہی ہے پہلے سے ٹھیک ہے اور اگر آپ اس کو اس کے اوپر رکھیں گے تو اس کا مطلب ماں کے پیڑ سے نکلنے والا معنی قرآن پاک سے غائب ہو گیا جی چین جی بہرحال یہ تھا قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنے کے تعلق سے یہ پہلا مستر ہے جو ابھی ختم ہوا ہے اور اس میں پہلے تو درائل دیے ہیں اس کے بعد کی مثالیں دی ہیں اس کے بعد غیر کی مثالیں دی ہیں ٹھیک ہے جی اب آتے ہیں قرآن کی تفسیر حدیث سے تو صرف ٹائم ہے نا جی جی دوسرا مستر جو دو ہے میرے بھائی وہ ہے قرآن کی تفسیر حدیث شریف سے اور یہ بہت اہم مثر ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا ہے آپ ابھی سن چکے ہیں سورہ نہل کی وہ انزلنا اللہ کا ذکر ہم نے قرآن کو آپ کی طرف نازر کیا ہے زیش لوگوں کی طرف نازر نہیں کیا کس کو اوپر نازر کیا ہے کیوں ان کو پناہ کیا ہے لتوبائی کی آپ لوگوں کے لیے بیان کریں آپ لوگوں کے لیے قرآن پاک کو بیان کریں اور ہم میں نے بتایا تھا کہ بیان سے مراد دو, دو چیزیں ہیں دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں الفاظ کا بیان بھی اور معنی کا بیان بھی تو جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن پاک نے کیا تاکہ وہ بیان کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تفسیر ہمارے لیے حجت ہے یہ دلیل ہو رہی ہے کہ قرآن کی تفسیر اگر حدیث سے دی جائے ویسے تو آپ سب ماننے والے بیٹھے ہیں لیکن اگر آپ کا واسطہ اس آدمی سے پڑھتے جو حدیث کو نہیں مانتے ایسے لوگ ہیں قرآن جن کو کہا جاتا ہے پرویزی جن کو کہا وہ کہ قرآن پاک کی تفصیل عربی شعروں سے تو کرنے کے قائل ہیں عربی لوگوں سے کرنے کے قائل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بارے آتی ہے تو ان کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو جاتا ہے ٹھیک <تصفح> ہے یعنی کہ وہ شیر جو ہیں ان کی کوئی سند نہیں ہوتی کہ واقعی وہ شیر نے شیر کہا تھا نہیں کہا تھا آدیث جن کے بقاعدہ سند ہے بخاری میں آئی ہے مسلم میں آئی ہیں ان کے انکاری ٹھیک <تصفح> ہے کہتے ہیں ہماری عقل نہیں مانتی ان آدیش کو تو اس لیے آپ کو یہ دریا دیے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ان کا ہم نے قرآن پاک کو آپ کے اوپر کیوں کیا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں تو اب ان سے پوچھا جائے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں مانتے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کہاں گیا شہروں کو ماننے کے لیے تیار ہو شاعر جو ہیں ان کو ماننے کے لیے تیار ہو ناؤز بلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ مقامات شہروں سے بھی کام ہے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میرے بھائی تو یہ پہلی ریل میں نے کو دی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ قرآن پاک کی تفصیل میں نبی سلم کی جو احادیث ہیں وہ ہجت ہیں اچھا دوسری دلیل فرمایا اللہ تعالیٰ نے وما آتا کمر رسول یہ تو آپ کو آتی ہے قرآن کھلنے کی ضرورت نہیں ہے سورہ حشر ہے بس یہ لکھ لیں سورہ حشر ہے ایت نمبر بھی میں نے نہیں لکھا ہوا شاید سات نمبر آیا ہے ویسے میرے خیال میں سات نمبر لیکن آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بس لکھ لیں وماں آتا کمر جو تمہیں رسول دے وہ اور جو رسول نے ہمیں دیا ہے اس میں قرآن کی تفصیل بھی ہے تو کیا اللہ نے کہا کہ باقی چیزیں رسول سے لے لینا قرآن کی تفسیر نہ لینا اللہ تعالی نے کہا ما جو بھی تمہارا رسول تمہیں دے وہ لے لو اور اس میں قرآن پاک کی تفسیر بھی ہے تو یہاں سے بھی پتہ چلا کہ آپ کی تفسیر جو ہے وہ حجت ہے وہ دلیل ہے اور اگر احادیث کی طرف یہ دو دلیلیں میں نے کہاں سے دی ہیں قرآن سے اب حدیث کی طرف آتے ہیں ایک وہ حدیث جو پہلے گزر چکی ہے کون سی یہ حدیث مسود یعنی کہ اللہ دین امنس اماندلم کی تفسیر کے لیے صحابہ اکرام نے کس سے رجوع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کیا ان کو اشکار رہا جب آپ نے تفسیر کر دی ان کا اشکار ذیل ہو گیا سمجھے میرے بھائی کتنی دلیلیں ہو گئیں تین دو قرآن سے اور ایک حدیث سے اور اس کو آپ حدیث بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ایک اور نام بھی آپ دے سکتے ہیں کیا صحابہ اکرام کا تعمل صحابہ اکرام کو جب کوئی ایس سم نہیں آتی تھی تو کس سے ڈو کرتے تھے <سطور> <سطور> تو یہ نہ بھی یہ صحابہ اکرام کا تعامل بھی ہوا ان کا طرز عمل بھی یہاں سے میں سمجھایا صحابہ اکرام کے تعامل کی ایک اور دلیل بھی لے لیں اور وہ حدیث وک سے بھی دلیل بن سکتی ہے اور یہ وہ حدیث ہے جسے امام بخاری نے بیان کیا ہے اگر امام بخاری نے بیان کیا ہے تو اس کا نمبر بھی میرے پاس ہونا چاہیے جی <سطور> تفصیل بال قرآن, تفسیر حدیث قرآن تفسیر القرآن حدیث کا نام یعنی تفصیل القرآن بالحدیث کی دلیل تعامل تامر سے کہ قرآن کی تفسیر حدیث سے کرنی چاہیے اس کی دلیل صحابہ کرام سے بھی ہمیں ملتی ہے کہ وہ یہ کام کیا کرتے تھے نبی سن سے روح کیا کرتے تھے دینی. یعنی کہ قرآن پاک کی تفسیر کے لیے نبی صلی سن کے پاس جایا کرتے تھے دینی. یہ ان کا طرز عمل ہے ان کا یہ بتانا چاہ رہا ہوں اچھا یہ جو ہے میں اس کے بخاری شریف کا حوالہ تو نہیں لکھ سکا تو اے اے اے اے امام تبری نے بھی اس کو بیان کیا ہے اور نمبر میں دونوں کا بحرال نہیں لکھ سکا شاید آگے جا کے اس کا نمبر ویسے آئے گا میرے پاس تو وہ حدیث وہ ہے عبیدہ اسلمانی اسے نقل کرتے ہیں کون نقل کرتے ہیں عبیدہ السلمانی یہ تابعی ہے کون ہے عبیدہ السلمانی یہ عبیدہ السلمانی عبیدہ علی سے نقل کرتے ہیں کہتے ہیں میں نے جناب علی سے تفسیر پوچھی کس چیز کی تفسیر پوچھی اللہ تعالیٰ کے فرمان حافظو علی و ہافلواتی وسلط کی یہ ایت نکالنی پڑے گی یہ کام چل جائے گا چلے گا چلے نکالنی پڑے گی چلے کر سب دیکھیے سورہ بکرا دوسرا اسپارا اور ایت نمبر ابھی ہمیں مل جاتی ہے پیج نمبر ہے انتالیس پیج نمبر انتالیس ہے دو سو دو سو اڑتیس یعنی ٹو ہنڈریڈ تھرٹی ایٹ تھری ایٹ تھری ایٹ ایت نمبر ٹو تھری ایٹ ایت نمبر سورہ بکرا مل گئی نا سب کو جی چلیے اب دیکھیے حافظ ہندو حفاظت کرو السلواتی نمازوں کی ان کی پابندی سے نمازیں پڑھو وسلات البسطی اور درمیانی نماز ابیدہ <تصفح> سلمانی جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب علی سے پوچھا کہ درمیانی نماز کون سی ہے السلات البسطہ جس کو کہا گیا کون سی نماز ہے تو اصلی آگے سے کہتے ہیں الفاظ قابل غور ہیں آگے سے کہتے ہیں کہ ہم سمجھا کرتے تھے اصری کیا کہہ رہے ہیں ہم سمجھا کرتے تھے کہ اس سے مراد فجر کی نماز ہے یعنی کہ فضر کی نماز دو سے پہلے ہوگی والی نماز میں مغرب بشا کی اور دو بعد میں روشنی والی ہوگی زور اثر کی تو درمیان میں کون سی آگے فدر کی یہ صحابہ کے نام کہہ رہے ہیں ہم کیا سنتے تھے ساتھ سا کا مطلب کیا ہے <سؤال> <سؤال> فضر کی نماز کہتے ہیں لیکن کھند کی لڑائی کے دن یوم احزاب میں میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے کہ اے اے اے ان لوگوں نے ان لوگوں نے ہمیں وسطیٰ سے محروم کر دیا اصر کی نماز سے محروم کر دیا اللہ ان کے قبروں کو ان کی گھروں کو جنم کی آگ سے بھر دے شلونا جی ہاں شگلونا اصلاط العصری یہ لفظ بولے کیا لفظ بولے اللہ کے نے شغلونا انہوں نے ہمیں محروم کر دیا الجائے رکھا اور ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی کون سی نماز درمیانی نماز آگے خود اللہ کے نے کا عصر کی نماز تو اب کیا پتا چلا سلاۃ السطیٰ کی کیا ہوئی اور صحابہ رام کیا سمتے تھے, حضر، حضر، صحابہ سمتے تھے، اللہ بہتر جانتا ہے اس میں کیا حکمت ہوگی اللہ نے, دخے, اللہ نے دیکھیں اللہ نے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے دیکھیں اللہ نے اس کو سبب بنایا نا پھر غلط فہمی باقی نہیں رہی ذہل ہو گئی ٹھیک ہے اللہ تعالی نے دین کو محفوظ رکھا ہے آپ کسی اور صحابہ کے کی تفسیر کو لے کے یہ جی نہیں کہہ سکتے ہو سکتا ہے غلط فہمی باقی رہی ہو کیونکہ اللہ نے کہا انکرا وہ اناف اللہ نے دین کی حفاظت کا دماغ لے رکھا ہے کوئی نہ کوئی سباب بنا کے اللہ نے جو غلطہ تھی دور کروا دی صحابہ کرام سمتے تھے تو یہ بہانہ بن گیا ٹھیک ہے تو بہرحال یہاں سے اب اصلی کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے فضل کی نماز ہے جب اللہ کے رسول نے کہا اصل کی نماز ہے تو پھر کون سی تفصیل لی جناب علی نے وہ کس کی تفسیر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے تفصیل نبوی ہے تفصیل قرآن پر حدیث پہ لے لی نا اور تفسیر کے لیے رجوع کس سے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی کہ آپ کی تفسیر کو غور سے سنا اور لیا اسے حجت مانا دلیل مانا اس تفسیر کی وجہ سے اپنی وہ اکلی دلیل جو ہے اس کو چھوڑ دیا جو ان لوگوں نے اندازے لگا رکھے تھے کہ دو پہلے دو بعد میں یہ سارے اندازوں سے, اندازوں سے, اندازوں سے, اندازوں سے سوچا ہوا تھا لیکن یہ جب حدیث مل گئی تو حدیث کی تفسیر کی وجہ سے نبی سلم کی تفسیر کی وجہ سے اپنی ذاتی تفسیر کو انہوں نے چھوڑ دیا اس سے پتا چلا کہ صحابہ کرام نبی سلم کی تفسیر کو حجت مانا کرتے تھے اور یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور تبری شریف میں بھی ہے چلیں جی اور آخر میں عقلی دلیل آخر میں عقلی دلیل جس سے پتا چلے گا کہ یہ نبی سلم کی تفسیر حجت ہے ایشت اور وہ اکلی وہی ہاں بس یہ چھوٹی سی بات ہے جیسے سے چھوٹی سی بات ہے بڑی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ جس کے اوپر قرآن نازل ہوا ان سے بہتر تفسیر کون جان سکتا ہے جن کے اوپر قرآن پاک نازل ہوا اللہ نے چاہے نہ بھی کہا ہو کہ ہم نے اس لیے نازل کیا تھا کہ آپ تفسیر کریں چاہے اللہ نے یہ نہ بھی کہا ہو پھر بھی جس کے اوپر سب سے پہلے نازل ہوا ہے ان سے بہتر تفسیر کون جان سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے بھی بات چلتا ہے کہ نبی صرف جو ہے وہ حجت ہے تو ٹائم ختم ہو رہا ہے قرآن پاک نازل ہوا ہے اور وہی کے طریقے ہوتے ہیں جی ہاں وہی کے کئی طریقے ہیں جی ہاں کبھی ان کے دل میں ڈالا جانا بھی ہے اور کبھی فرصتہ لے کر آتا ہے اوپر سے اور کبھی یہ ہے کہ آپ نے اوپر جا کے کلام بھی سنا ہے یہ وہی کی ساری شکلیں ہیں تو قرآن پاک تو جی جی جی تو ٹھیک ہے میرے بھائی ہماری آئندہ نشست جو ہے وہ عشاء کے بعد ہوگی مغرب کے بعد ڈاکٹر طاف الرحمان صاحب کا درس ہوگا عقیدہ کے تعلق سے اور عشاء کے بعد میں اپنا یہ چیپٹر جو ہے درس میں مکمل کروں گا اور آخری ہمارا ہم نے کیا ہے کہ قرآن کی تفسیر حدیث سے کرنا جو ہے یہ دوسرا مصدر ہے اور اس کے دلائل میں نے دے دیے ہیں اور مزید باتیں کافی باقی ہیں اس تعلق سے اللہ تعالی ہمیں جی آپ نے بتایا جی جی یہ پورا ہو گیا لیکن قرآن کی تفسیر حدیث سے اس کے تعلق سے چند چیزیں اور باقی ہیں